سورہ بنی اسرائیل ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ, بس سورہ, نحل سورہ نحل میں وقوع عذاب کا بیان تھا اب صورت میں بکو عذاب کے چند نمونے مذکور ہیں نمبر دو پہلے صورت کے آخر میں تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھی اب صورت کے ابتداء میں واقعہ معاش سے حضرت کی تسلی ہے خلاسہ صورت ایک دلیل وائی ہے تین دلائل نکلیات چھ دلائل اکلیات پندرہ جو ہیں وہ اصول الفوز ہیں کامیابی کے اصول ازال شبھات فرائض ساتھ والانبیاء شکوہ جاہت تقریفات دشارات صدا کے ذکران اداوت شیطان اور آخر میں دعوے توحید ہے اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان جو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہ علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتا علیم الحقیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقدتا من لسانی افقہو قولی رب زجنی علماء سبحان اللہ ذی اسراب عبدی بیان اجمالا اور دلیل وحی بیان میراج اجمالا اور دلیل وحی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے پیارے بندے کو یہ ابد کی اضافت جو ہے نا یہ اضافت شریفیا ہے اس لیے میں پیارا بندہ شان والا بندہ یہ معنی میں کر رہا ہوں سیر کری اپنے پیارے بندے کو شان والے بندے کو لیلان یہ نکرا ہے رات کے تھوڑے حصے میں یہ بیان شعر ہے زمان شاعر لائلن زمان شاعر منالمسجد الحرام ابتدائے شاعر مسجد حرام سے شعر کرئی مسجد اقصا آپ یہ انتہائے شعر ہے مسجد اقساق کو اقصا کو اقساق کو کہتے ہیں اقصا کا معنی ہے اب بہت دور یہ مسجد حرام سے بہت دور ہے مسجد اقصا بیت المقدس کی مسجد بیت اللہ کی مسجد مسجد حرام ہے اللہ بھی بارکنا ہو لہو فضیلت مسجد اقصا وہ مسجد ہے کہ برکت کی ہم نے اس ماحول میں ارد گرد برکات دنیاویہ بھی ہیں کہ وہاں باحات ہیں بہترین اور برکات اخرویہ تو ہیں بعض سے امبیال ہے مسلاۃ السلام وہاں آئے اور ان کے مقبرے بھی وہاں ہیں لینور یا نا یات نا حکمت عصرا کیوں سیر کرے حکمت عصرا یہ بعض بنتی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرا اس لیے کرایا کہ خدا کو شوق ہوا آپ کے دیدار کا یہ غلط بات نہیں وہ اللہ طرح تو ہر وقت دیکھتے ہیں حضور کو سمجھے تو کیسے شوق ہوا دیدار کا سمجھے دیدار کرنے کے لیے نہیں دیدار کرانے کے لیے خود خدا نے دیدار تھوڑا کرنا تھا حضور کا دیدار کرانے کے لیے اپنے عجائبات دکھانے کے لیے لوری یا حکمت عصر تاکہ دکھائیں ہم اس کو بعض عجائبات قدرتیا ہے انحو ہو سمیعم دلی لکڑی سمیع علیم اللہ کی ذات ہے حضرت کو میراج کی فضیلت ضرور حاصل ہے لیکن سمیع علیم آپ نہیں کس کی ذات ہے اللہ کی ذات ہے وہی وہ سننے والا ہے وہی وہ جاننے والا ہے میرے محترم یہ اصطلاح ہے محدثین اور مفسرین کی کہ جو شاعر بیت اللہ سے بیت المقدس تک ہے نا جس کا ذکری قرآن پاک میں ہے اس کو کہتے ہیں اسرا کیا کہتے ہیں اسرا اصطلاح کے اندر پھر بیت المقدس سے اوپر کی جو سیر ہے جس کا کچھ ذکر قرآن پاک میں ہے, وَالا اخرا ال... ہے نا شور انداز کے اندر کہ آپ سدر تل منتہا پہنچے قرآن میں ذکر ہے کچھ سیر کا تاکہ حدیثوں میں بھی ذکر ہے تو اس کو کیا کہتے اصطلاح میں میرا تو یہ سیر جو ہے اسرا ہے اوپر کی سیر معراج ہے لیکن دوسری اصطلاح یہ بھی ہے کہ سارے کو معراج کہہ دیتے ہیں یہ ہمارے اندر مشہور یہی ہے نا سارے کیا کہتے ہیں میرا یہ بھی صحیح اصطلاح ہے سمجھا جی بات باقی یہ بات کہ حضرت کو یہ معراج منامی ہوا یا جسمانی ہوا تو بعض لوگ جو کہتے ہیں منامی مہراج ہوا یعنی خواب دیکھا حضور میں یہ غلط ہے سمجھے تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ میرے حضرات کو جسمانی ہوا نہ صرف منامی ہوا نہ صرف روحانی ہوا منامی معاج اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا ہو جیسے ہم خواب دیکھتے ہیں یہ بھی نہیں اور روحانی میرا اس کو کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ جاگ رہے ہیں نا ایسے جاگتے ہوئے آپ کی روح نکلے آپ روح نکلے اور شائر کر رہے اور روح کا تال قائم ہو یہ بھی ہے سمجھے ایسے ہوتا ہے بعض اولیاء اللہ اور بزرگوں کے اندر یہ چیز تھی کہ وہ جاگ رہے ہوتے اور اللہ تعالی کے کرم سے ان کی روح نکلتی شاعر دائر کر کے آج آج وہ جاگتے ہوتے پھر روح واپس آ جاتی یہ انصلاح سے روح یہ بھی ایک اصطلاح ہے صوفیہ کی تو بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور کو میراج تو ہوا یکزا کے اندر بیداری کے اندر لیکن روحانی ہوا کیا ہوا یعنی حضور جاگ رہے لیکن مکے کے اندر سے آپ کی روح صرف نکل گئی تعلق قائم رہا سیر کرتی رہے المقدس بھی اوپر بھی یہ ٹھیک ہے یہ بھی غلط مذہب ہے صرف منانی نہیں صرف روحانی نہیں حضرت میراج کا ہے جسمانی ہے آپ اس کی دلیل خود قرآن سے سنو قرآن کا پہلا لفظ ہے سبحان سبحان کا کلمہ تعجب کے مقام پہ ہوتا ہے اگر صرف میراج ہوتا منامی خواب ہوتی تو تعجب کی بات ہے یہ خواب تو آپ لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں امام احمد بن حال کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ خواب کے اندر وہ نبی تھے کیا ولی تھے امام تھے تو سبحان کا کلمہ جو تعجب پہ دلالت کرتا ہے یہ بھی دلیل ہے کہ یہ واقعہ کوئی عجیب و غریب ہے کیا ہے عجیب و غریب واقع ہے میرا کا تو عجیب و غریب جسمانی ہو سکتا ہے آگے ہے اسرا کا لفظ قرآن آپ یہ لفظ دیکھیں نا تو یہ جسمانی سائر کے لیے آتا ہے اسرا کا لفظ سمجھے القرآن باز. ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ موسلۃ السلام کو اللہ نے حکم کیا اصر بے بادی یہی بات ہے یہی مادا ہے میرے بندوں کے بارے میں کیا ہے کون سی سیر تھی جسمانی کال قرآن اسرا کا لفظ قرآن میں جہاں آیا ہے وہ سیر جسمانی کے لیے ہے اسی طرح عبد کا لفظ قرآن پاک میں جہاں آیا ہے وہ فقط روح کے لیے نہیں ہے روح مال جشد کے لیے ہے عبد کا لفظ کس کے لیے ہے روح مال جشت کے لیے سمجھے لمبا کام عبد اللہ یا دوں ہو یقون وہ حضور خود کھڑے ہوتے تھے یا روح کھڑی ہوتی تھی لمبا قام عبد اللہ اللہ کا بندہ جب کھڑا آر یان دا صلاح خود حضور آپ نماز پڑھتے تھے یا نیند کے اندر ہوتا ہے یا روح ہوتی تھی تو ابد کا لازمی جہاں آ جائے سمرال کا ہے روح بال جس کا ہے تو یہ دلیلیں خود قرآن سے ہیں علاوہ اس کے آپ کے علم میں ہونا چاہیے جب حضرت نے میراج کا بیان کیا کے صبح کو تو شور برپا ہو گیا مکے کے اندر شور برپا ہو گیا غلط بات کہتا ہے ایسے کہتا ہے اب اس کا جسم چلا گیا کیا آش پہ چلا گیا سدر تو منسہ پہ چلا گیا جھوٹ ہے جھوٹ ہے اگر خواب ہو تو پکا تو اتنی پروپیگنڈا پگنڈا کر دے جی خدا کی قدرت یہ جھوٹ موٹ کہتے رہے تو اس دوران ابو سفیان گیا تجارتی لے ملک شان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھی وہاں پہنچا ہوا تھا حضرت کا خط بھی پہنچا ہوا تھا ایک گئے بعد کے اندر میرا کے کچھ بات یہ دے رہا ہے آپ مدینے میں پہنچ چکے تھے میرا تھوڑا عرصہ پہلے ہوا تھا آپ کا خط بھی وہاں پہنچا ہوا تھا ابو سفیان سے ہیراکل نے کچھ سوالات کیے آپ کو پتہ ہے یا نہیں کیے نا تو حدیث شریف میں آئے اور بعض تفسیروں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ابو سفیان نے باتوں باتوں میں یہ بھی کہہ دیا تھا ہیراکل کو کہ ایک دعوی اس نے یہ بھی کیا ہے کہ میں رات کے ایک حصے کے اندر کہاں پہنچا ہوں بیت المقدس پہنچا ہوں عرش بری پہ پہنچا ہوں یہ بھی اس نے دعویٰ کیا ہے جھوٹا دعویٰ کیا ہے دیکھو کہاں کا تو ہراکل کے ساتھ ایک عالم کھڑا ہوا تھا بہت بڑا عالم بیت المقدس کا جس کے ذمے تھی امامت بیت المقدس کی اور دروازے بند کرتا تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ مجھ سے پوچھو اس نے کہا کیا وہ کہنے لگا روزانہ میں دروازے بند کرتا ہوں مسجد اقسا کے لیکن ایک رات کے اندر میں نے کوشش کی باقی تو سارے دروازے بند ہو گئے لیکن یہ بڑا گیڑ جو ہے نا بڑا دروازہ اس کو جتنا میں نے زور لگایا بند نہیں ہوا پھر میں نے کاریگروں کو بتایا آؤ انہوں نے بھی بڑا زور لگایا ادھر دیکھا ادھر دیکھا وہ کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ اوپر چھت سے کوئی دباؤ ہے اس کا تو اب ہمارا کام ہی دن کو دیکھا جائے گا میں وہ دروازہ کھول کے چلا گیا ایسے خالی دل میں میں نے سمجھا کہ آج رات کسی نبی کی آمد معلوم ہوتی ہے اس لیے دروازہ بند نہیں ہوا بس صبح کو جو میں آیا نا دروازے کو بند کرنے کا بالکل ٹھیک ٹھاک بند ہو گیا لیکن ساتھ دیکھا ایک پتھر تھا اس کے اندر ایسے سوراخ معلوم ہوتا تھا اور ساتھ بیت المقدس سے کری ساتھ کوئی جانور کے پاؤں بھی معلوم ہوتے تھے تو میں نے کہا کوئی نبی سواری پہ آیا ہے اور اس کا سواری باندھی باندھ ہی گئی میں خوشگوائی دیتا ہوں یہ بات تھی کہ ہراکل کے دل کے اندر بھی حضور کی شدہ کر بیٹھ گئی اب ایک حوالہ صرف شیر فلپ ہو فدیثراجما مسلم یہ میراج کے واقعے پہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے فاحدیس السرا ہے اجما الحل مسلموں تمام مسلمانوں کا اجماع ہے اسرا کے واقعے پہ و راضہ ان ہو راجہان ہو زنا دیکھا تو وال جو زندی کا ملحد لوگ ہیں وہ اس سے راز کرتے ہیں فدیث السرائے اجما الہل مسلم و آن زنا دیکھا تو ول ملحدوں یہ ابن کثیر کا حوالہ ہے آ گیا یہ سمجھ باس بقدر با ضرورت میں نے عرض کر دیا ہے بالانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ز شرح سین اش جامی الم نشرا لرخان ز شرح سین اشجامی الم نشرا حل کا برخا ز میرا جچے میں پرسی کہ سبحان اللہ اسرار مولانا جانگی فرماتے ہیں حضور کے شرح صدر کا بیان دیکھنا ہو تو کس صورت میں دیکھو کلام نشرا کے اندر اور آپ کے میراج کا بیان دیکھنا ہو تو کہاں دیکھو جی سبحان اللہ اسرا کے اندر اللہ نور ہا پیداکل او شیدار زمین بھی اس کی محبت میں ساکل ہے آ, حضرت محبت میں اور آسمان بھی اس سے کیا ہے, ہے. رس اللہ نور سو شد نور ہا پیدا زمیا زحب او فلک کے او سی ناش جامی جش میں پرسی کے سبحان بات ہے نا موسل کتاب دلی نکلی نمبار دلیل نکلی نمبر اے جس طرح ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا ہے میں کی فضیلت سے نوازا ہے ہم نے موس علیہ السلام کو بھی فضیلت دی کتاب دی دلیل لکلی دی ہم نے موسیٰ علیہ سال کتاب اور کیا ہم نے اس کتاب کو ہدایت سے بنی اسرائیل کے بولنا اللہ جہاں لفظ کیا مقدر ہے کل ہم نے کہا یہ مضمون تورات ہے ہم نے کہا کہ نہ بناؤ تم سوائے میرے کسی کو کار تو جس طرح قرآن میں توحید کا بیان ہے تورات میں بھی کس کا بیان تھا وہ تو توحید کا نا کہ میرے سوا کسی کو کاث نہ ملو ضریات من حملنا نو یہاں حرف ندا مقدر ہے یا ضروریات کا اے اولاد ان لوگوں کی جن کو ہم نے سوار کیا تھا ساتھ منہ کے عش کرو آگے لالچ کا مقدر ہے عش شکر کرو یا ضروریات من حملنا مانو عشق شکر کرو بھائی ہم جتنی بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اولاد نہیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئے باقی تو مر گئے تھے نا تو حضرت نوح کے تین بیٹے سام حام یا اب یہ دنیا ساری ان کی اولاد ہے اے اولاد ان لوگوں کی جن کو ہم نے سوار کیا ساتھ نوح کے اس کرو تم شکر کرو کیوں انہو کان ناپ دنش حضرت نوح علیہ السلام بھی کہ دے بندے تھے اللہ کے شکر گزار وہ قزینہ اللہ بنی اسرائیل تخوی دنیاوی کا نمونہ بھائی بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ نے تورات کے اندر بھی لکھ دیا اور باقی صحیفوں کے اندر بھی لکھ دیا امبیا کے صحیفے کہ یہ بنی اسرائیل دو دفعہ فساد برپا کریں گے کتنی دفعہ دو دفعہ فساد برپا کریں گے زمین کے اندر شرکشی کریں گے پھر دونوں دفعہ ان کو عذاب ملے گا پھر دونوں دفعہ ان کو کیا ملے گا عذاب خدا بندی آئے گا فساد کے نتیجے میں عذاب آئے گا دونوں دفعہ یہ نمونے تخریف کے ہوئے یا نہیں ہوئے لوگ عذاب سے ورت حاصل نہیں سکتے مصیبت یہ ہے قرآن کہتا ہے فلولا جا با سنا تو ذرا کاش کہ جب ہمارا عذاب آئے پہ آج ہی کرتے وراک ان کا شاد لیکن دل سخت ہو گئے کل ایک آدمی ملا راجن پور سے آیا راجن پور وہ ضلع ہے کہنے لگا استاد جی بہت چوریاں ہو رہی ہیں یہ غریب لٹے پھٹ کے گھر سے باہر نکلتے ہیں چور آ جاتے ان کی چوری کرتے ہیں یا ایسے کہتے سیلاب آیا وہ ڈر کی وجہ سے باہر نکلتے ہیں پیچھے گھروں کو لوٹ دیتے ہیں ان کی عزت لوٹی جا رہی ہے غریبوں کی عورتوں کے زیورات چھینے جا رہے ہیں یہ حالت عبرت نہیں حالت کر بجائے ہم دردی کے مزالے پناہ بخبا وقز نایلا بنی اسرائیل لکھا تقریر دنوے کا نمونہ اور متنوع کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو ہم نے متنبع کر دیا بنی اسرائیل کو فل کتاب کتاب طورا کے اندر یا انبیاء کے صحیحوں کے اندر بطور پیشین گوئی کے متنبع کر دیا کہ البتہ ضرور فساد کرو گے تم زمین شام کے اندر دو دفعہ اور البتہ ضرور سرکشی کرو گے سرکشی بڑی لیکن آگے یہ سمجھنا کہ ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے لکھ دیا کہ دونوں دفعہ تمہیں کیا دی جائے گی سزا دی جائے گی یہ بھی کہنا بعد میں مطلب صحیح نکلے گا دونوں دفعہ تمہیں کیا سزا ملے گی اب دیکھو پیدا جا واد ادا ہونا پب کے آیا پہلی سزا کا یا سزا مراد ہے باسنا مسلط کی ہم نے تمہارے اوپر عباد اللہ نا اپنے بندے جو صاحب تھے لڑائی سخت تھے جنگ جو فی خلال پیار وہ گھس گئے گھروں کے درمیان اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہا یا کان وادم پونا یہ کیا ہوا جی پہلی دفعہ جوتے لگے ان کو سزا ملی یا نہیں اس کے بعد ہم نے مہربانی کی کوئی عادل بادشاہ تھا اس نے تمہاری حمایت عادل بادشاہ نے تمہاری کیا حمایت کی پھر تم سنبھل گئے ٹھیک ٹھاک ہو گئے لیکن پھر تم نے دوبارہ کیا کی خرابی کی اس خرابی کے اوپر پھر تم نے دوبارہ کیا ہوئی سزا ہو غور کرو سما ردنا کم کر پھر لوٹا یا ہم نے واسطے تمہارے غلبہ یا کر رہا کا من غلبہ اوپر ان کے اور کے اوپر جو تمہارے دشمن تھے اور امداد کی ہم نے تمہاری مالوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ اور کیا ہم نے تم کو اکثر بیت بالش کر کے ان آسانتوں اگر آگے نیکی کرتے رہے تھے لےکی کرو گے اپنے لیے اور اگر برئی تھی تو برئی بھی اپنے اوپر فیضا جا باد یہ دوسری سزا آ گئی دوسری سزا آ گئی پر جب کہ آ گیا پچھلی سزا کا باسنا ہم لے یسو لے یسو سے پہلے کا مقدر ہے پھر ہم نے مسلط کیا تمہارے دشمن کو تاکہ بگاڑ دے تمہارے منہ کو اور تا کہ گھس جائیں مسجد اقسا کے اندر جیسا کہ گھسے سے پہلی دفعہ اور تا کہ تباہی کریں جہاں ہی غالب ہو جائیں بڑی تباہی افسار ربو قم ترغیب امید ہے رب تمہارا یہ کہ رحم کرے تم پہ ساتھ اتباع محمد کے حضور کے اتباع تم نے کی تو رحم ہوگا غائن اتم ترغیب اور اگر لوٹے تم اسی کفر کے اندر حضور کی تقسیب کی تو لوٹیں گے ہم عذاب کے ساتھ اور کیا ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے جیل خانہ میرے محترم یہ ادھر کیا ہے بھائی دو دفعہ انہوں نے کیا کیا سمجھے جی پھر کیا ہوا جی ان کو درمیان میں غلبہ ہوا ہے نہیں پہلی دفعہ فساد کیا تو ان کو کیا ملی دی سزا ملی پھر اس کے بعد کیا ہوا ان کا غلبہ ہوا دوسری دفعہ فساد کیا تو کیا ملی ان کو سزا ملی اب یہ کس زمانے میں تھا کس نے سزا دی تو اس کے بارے میں دو قول ہے ایک تو مفسرین کا قدیم قول ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب انہوں نے فساد کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ جالوت کو مسلط کیا کس کو مسلط کیا یہ پڑھا ہے نا جالوت قرآن پاک میں پڑھتے ہیں جالوت مسلط ہوا اچھا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا ہے بنی شرائل کو کس کے ذریعے ہو؟ دعود علیہ السلام کے ذریعے کا طرح داود و جالوتا داود السلام ان کے بیٹے سلحمان علیہ السلام ان کے ذریعے غلبہ ملا یہ سمجھ رہے ہو نا تو پہلے جوتے ان کو کس کے ساتھ لگے جالوت کے ساتھ سلا ملی پھر علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے ذریعے کیا ہوا ان کا غلبہ لیکن پھر فساد کیا تو ان کے اوپر بخت نصر آ گیا کون بخت نصر بادشاہ جو بادل سے کھڑا ہوا بیت المقدس سے تباہ کیا اور کافی لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح گرفتار کر کے لے گیا ان میں حضرت ازائر تھے یا نہیں وہ پہلے پڑھ ہے ہو نا یہ قدیم قول ہے جدید قول یہ ہے کہ پہلا حملہ ہوا بفت کا قدیم قول کے اندر بفت کا ہم نے کیا کہا ہے آخری حملہ اور جدید قول ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے سید سلیمان ندوی مولانا نہز الرحمن مولانا ابوالکلام آزاد ان کی تحقیق یہ ہے کہ پہلا حملہ کس نے کیا نے ان کو گرفتار کر کے لے گیا اور ان کا پھر غلبہ جو ہوا نا ان کی امداد کی وہ شاہ تھا ایران کا بادشاہ جس کو سیرس بھی کہتے ہیں اور یہی ذوال کرنین بھی جس کو کہتے ہیں آگے پڑھو گے ذوال کرنین یہ ایرانی بادشاہ تھا اس کے ذریعے ان کو غلبہ ہوا سمجھے؟ پھر دوسری دفعہ جب انہوں نے فساد کیا تو اس پہ حملہ کیا ایک رومی بادشاہ نے اس رومی بادشاہ کا نام انگریزی تاریخوں کے اندر ٹے لکھا ہوا ہے تی اے ٹی یو ایس تائتوس. سمجھے اور عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں تے ٹوس کیا کہتے ہیں اور اس نے ہم بڑا کیا یہ تاریخوں میں آپ دیکھ لینا چلیے اچھا جی حضرت ان قرآن ہم ادھر آ گئے اچھا جی فضائل و اوصاف قرآن فضائل و اوصاف قرآن اس کا مقبر کے ساتھ رب یہ ہے کہ پہلے موجائے میراج کا بیان تھا اب موجزائے قرآن کا بیان ہے جیسے معاج موجزا ہے قرآن بھی کہا ہے موجزا ہے موجہ ہے معراج کے باغ موضاء قرآن کا بیان بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے طرف اس طریقے کے کہ وہ مضبوط ہے یہ واس نمبر ایک وایو بشیر المومنین وص نمبر دو اور خوشخبری دیتا ہے مومنین کو جو کہ عمل کرتے ہیں نیک اس بات کی کہ ان کے لیے ثواب بڑا ہے و یوخ بیرو وس نمبر تین ان اللہ سے پہلے کیا مقدر ہے جی یوخ مقدر کرو تب مانا صحیح ہوگا ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی وہ یوخ خبر دیتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو نئی ایمان لات آخرت کے ساتھ تیار کیا ہم نے ان کے لیے ضابط دردناک یہ کتنے اوصاف آ قرآن پا تین آ